اللهم رب العالمين الرحمن الرحيم وعلى الله تعالى ساح يا النبي راهد بكفرار والمنافقين بغض عليهم واغراهم جهنم خلد الذريع وقال الله تعالى ولا تكنوا ان تكنم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عطواا ظلما سوف نضلهه نارا وطلعا وطلعا ہم اترم و اور پرشان پرشان اللہ, اللہ ہو ہم جو اور اللہ <سؤال> تجو نے ہمیں اس ذاتی دور میں اللہ کا یہ احسان ہے اور یہ امان ہے جتنا بھی ہم شکر ادا کریں یہ کم ہے ہم سے للہ مظاہدین ہیں اور مجاہدین سے الحمد للہ اسلامی اور دینی مظاہر کو اور اپنے جات کو اسلامی اور کریئر کے متاثر کرنے کی کوشش میں اسی سلسلے میں آج میں تمام چاہتیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ نیا تو نہیں ہے لیکن زور ہوتا ہے اور میڈیا کا پر اور ان کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے یہ مطلب بہت اہم ہے جزید اور نیا نہیں ہے اور وہ متا ہے سپائی ہم لوگ کے حکم کے بارے میں है ہم لوگ کا حکم کیا ہے اور سائی ہم لوگ کی طبیعت کیا ہے اور کیا سپائی ہم لوگ شریعت میں جائز ہیں یا ناجائز ہیں جو کوئی نئے مسائل نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارا کام ایک دوسرے کو یا دھیانی کرانا ہے اور شریعت کے کو ایک دوسرے کو تعلیم دینا اور ایک دوسرے سے بیان دلتا ہے اس لیے آج ہم آپ حضرات کے مسئلے کو بیان کریں گے جو کہ انتہائی رحم ہے آپ تمام حجرات کی طرف توجہ کروائے مجاہدین سب سے پہلے ضروری ہے کہ خودکشی اور چھوڑائی حملے میں فرق ہے خودکشی اور چھوڑائی حملے میں فرق ہے کرنا ضروری ہے مطلب ہے اپنے آپ کو بدل کرنا اور یہ بدل کرنا باپ کا چند آدر بھی ہو سکتا ہے پریشانیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ہو سکتا ہے محض اور محبوبہ کی جتائی اور آپتی کی الگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے غریبوں ناقافی اور مجبوریت کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی وہ کسی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مایوس ہوا کرتا ہے پہلی بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا واٹس ہے کہ سپائی حملے کرنے والے پہلا ہوتا ہے اور حملے کرنے والا صرف اپنی جان کو ختم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو है کرنا ہے اور होता مقصد کا ہوتا ہے اعتبار نیت کا ہوتا ہے होता مطالب کا نہیں ہوتا نیت کا ہوتا ہے نیت فیصلوں کو اور خوشیوں پہ ختم کر رہا ہے لیکن اگر وہ غلطی سے کسی آرسی کو لگ جائے شکر میں گر جائے تو نتیجے کا اعتبار نہیں ہوگا گھر کا اعتبار ہوگا یہاں بھیڑنے والے سن. اپنے آپ کو ختم کرنا حاضر نہیں ہے اپنی جان کی قربانی دے کرا اور ان کے ختم کرنا ہے اس لیے اب ہم یعنی اور فرق کے اللہ تعالیٰ جل خوشی کرنے سے منع فرما رہے ہیں اگلی آیت میں جس کے اللہ کی ہیں کہ انسان کو اپنے آپ سے دشمنی کرتے ہوئے اور اللہ کے تجاوٹ کرتے ہوئے اپنے پر کرتے ہوئے اپنے کو کرے اور کرے. دو اپنے دو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خود کچھ کمرے اور خود خشی میں ایک واضح خط موجود ہے جنہیں یہ بھی انسان کی آزاد کو بانٹتا ہے دوسرے میں ڈاکو اور ڈاکٹر دونوں ایک दोनों سے دکھائی دیتے ہیں دونوں آزاد کاٹتے ہیں لیکن ان دونوں میں بہت بڑا حق موجود ہے اور داکو کو और उसके अमल से बुरा सुनते हैं और उसकी मदद करते हैं लेकिन डॉक्टर को अपने आगा बढ़ाने के लिए उसकी अदा करते हैं और उसकी अदा करते हैं इसलिए लोग एक डॉक्टर को रखते हैं डॉक्टर जन्म कर रहा है और डॉक्टर जो है वो जन्म नहीं करता बल्कि वो चुका और घर की हवा को निकालने की खातिर आगा को जाता है اسی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن اپنی خوشی کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ اپنی جان کی قربانی دے کر انجام دے رہا ہوتا ہے میں نے آپ کو عرد کیا کہ جو لوگ ڈاکو اور ڈاکٹر میں خوف نہیں کرتے جنہیں انہیں اور بیوقوق قرار دیتی ہے کی اور طرف یا کچھ چیزوں میں فرق نہیں کرتے ان لوگوں کو اسلام کا بیوقوق اور تمافل کرار دیتا ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ان جلائی کی طرف جس میں حملے کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے جس میں بہت اہم واقعہ وہ واقعہ ہے جس کے صورت الز ارساد ہے واقع کو سب چین نہیں کر سکوں گا آپ اپنے ساتھ موجود علماء کرام سے واقعے کو سچی سیکھنے کھل جائے گا میں صرف یہاں پر کے اُس, طرح حملے کی ہے اس, میں اس طرح آیا ہے ایک بادشاہ کا اور اس کے ایک جادوگر جادوگر نے بادشاہ کو کہا بڑھا ہو چکا ہوں اگر میں مر گیا میرا علم یعنی جادو کا علم رہ جائے گا آپ مجھے ایک راگرد دیجیے اور اس راگ کو میں جادو کا علم سکھاؤں گا کرنا ایسا ہوا کہ تھا اور میں جب کی رات کو مولوی ساتھ یعنی عیسائیت کو سچو میں حق دین کا اسے قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا اب بادشاہ اس کو دھمکیاں دینے لگا کہ اگر تم تو نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں قطل کر گا. نے کہا کہ تمہاری گردی ہے کہ تم کس طرح فوجیوں کو حکم دیا کہ تم اسے لے کر چلے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے کو اس لڑکے کو گرا دو فوجی اس لڑکے کو لے کر گئے اور جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے تو پہاڑ میں جلزلہ آیا اور جتنے چھوٹی اس کو لے کر گئے تھے وہ سب مارے گئے اور لڑکا سے ہی سلامت دیا پھر نے دنیا کے اندر جا کر درمیان میں جا کر اس کو رکو دو تاکہ یہ لڑکا مر جائے لیکن خدشہ کا سرما ایسا ہوا وہ لوگ درمیان میں گئے دریا کیا سمندر کے تو ہاں وہاں گئی اور اظہار کیا کہ میں اس کو جس طرح بھی کرنا چاہوں پتہ کرنا مشکل ہے میں کیا کروں لڑکے نے کہا بادشاہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں طریقہ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک تیر لے لو اور مجھے درخت کے اوپر और دوں اور یہ کہہ کر میری طرف تیر کچھ میرا دل غلام اس لڑکے کے رب خبا کے نام کے ساتھ اس چیز میں مارتا ہوں بس اسی دو اور یہ چیز میرے سینے میں لگے گا اور میں دنیا سے رخاؤں گا بادشاہ نے تمام عوام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد انہیں یہ کہا کہ اس طرح کو میں نے مختلف طریقوں سے سے اور محدود ہونے کی دعوت دی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن میں اسے قتل نہیں کر سکتا نے یہ طریقہ ہے جس طریقے کے لڑکے کو کس نے خدا کے نام کے ساتھ یہ پیر میں جانتا ہوں پھینک دیا تو لڑکا اس پیر سے لڑکنے کے ساتھ شہید ہو گیا جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو لوگوں نے کہا آمن غلام کی کہ ہم اس لڑکے حام لاتے ہیں یعنی معاملہ ہو گیا بادشاہ کے نسلے کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن پوری خوم کے خلاف پورے ہو گئی اور اٹھارہ ہزار لوگ مسلمان ہو گئے بادشاہ نے ان کو کہا کہ اگر تم لوگ کبھی ہوتے ہو تو ٹھیک ہے تم سب کتاب آوں ان لوگوں نے کہا ہمیں آگ میں جلا ڈال دو نہیں چل سکتے اٹھارہ ہزار کے قریب के آگ میں دخل ہونے کو قبول کیا لیکن محبوب ہونے کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرنا ہے اب یہاں پر ہے وہ یہ لڑکے نے جو کہ خود اپنے आप کو قتل کرنے کا تجربہ بتایا ہے یہ ظاہر ہے جیسے کہ آپ اگر کھٹی کچھ ہیں تو یہ انجیکشن مجھے لگا دو اور اس انجیکشن میں زیر ہو کہ یہ خوشی ہے اس لیے کہ آپ انجیکشن کو لگا انجیکشن کو لگانے کے ہم آپ خوش دے رہے ہیں اسی طرح اگر کوئی گاڑی کے سے بیٹھ جائے اور ڈرائیور چھوٹے کہے گاڑی میرے اوپر چلا دو تو آپ کا کیا خیال ہے یہ خود ہے یا نہیں यह और अपने आप को कतल करना है लेकिन ने इस लड़के को तारीफ की पुण और इस लड़के के अमल को गलत करार नहीं दिया ये एक धनी है जो कि बारे में कुरान जिक्र कराते हैं यहाँ पर यह सवाल पैदा हो सकता है की आप जो दरील जिक्र कर रहे हैं उस दरीर का تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہے تو آپ ایسی شلیل ہے جس سے تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ رخار کے خلاف لڑی ہے یعنی جنگ سے شکل ہے اس لیے تعداد تین سو یا چودہ یا پندرہ تھی اور ایک ہزار کی تعداد میں تھے اور محمد علیہ فراط وسلام کے لکچر میں صرف آٹھ تلواریں تھیں اور چار کے ساتھ ایک ہزار تلواریں تھیں اور آپ کو تصور کریں جو, جو لکچر آٹھ تلواروں کے ساتھ ایک ہزار کا مقابلہ کرے اور آپ پیسہ پہ آ جائے کیا ان کی زندہ بچانے کا کوئی امکان ہے چھٹی یہی ہوتی ہے کہ ستاکش ستاکش ستاکش حملے جاتا ہے بچانے کی امید کم ہوتی ہے زندہ की उम्मीद کا امکان موجود ہے اس لیے کہ انسان بارود اور دھماکے سے نہیں بچتا بلکہ <تصفح> <अल्किया تصفح> اللہ کے فکر سے بچتا ہے اور آپ اگر آپ کو शायद معلوم ہے آپشہ ہے کہ انسان بولی سے نہیں ڈاکٹر بلکہ اللہ کے عمر سے انسانی دنیا پہ رخا کرتا ہے اس میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو کہ مسلو تھے مرتدین بڑی بڑی کہا کہ تم لوگ مجھے اٹھا کر میں میںرواز روایات میں آتا ہے انہوں نے چلان بجا دی اور جس کلے کے اندر چلان بجائی یا دل پر لگ کر اس کے اندر موجود تھا ایک روایت رہی ہے خود زمانے میں اور مجمعے کے اندر جڑے اور مقابلہ کیا ج کی سربلندی اور انسان اپنی جان کی غلطی لگانا چاہے اپنی کسی نے بھی بڑا حامر کی مبارک نہیں کی بڑا بنائی طرف صلح کے حقم لگے اور وہ سب زخمی ہوئے اس لیے کہ میں آپ سے پہلے عارت کر چکا ہوں میں یہ اللہ کے آپ نے ہے اور باروف کوئی تعلق نہیں ہے عارت کرنا چاہتے ہیں محمد اللہ نے آپ کی تفصیلات علما سے پوچھتے ہیں کہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر خال غلط کر آپ کے کام میں کرا ہو اور تعداد ہزاروں میں ہو ان کا واپس میں بطور کیا جاتا ہے مخصوص تھے کیا لوگوں نے کہا کشی کر رہا ہے اور اللہ کو پرواتا ہے اپنے آپ کو اپنے ہلاکت میں ڈال رہا ہے انصاری رضہ یہ لوگ آیت کو رہے ہو آیت کو ہمارے استعمال کے بارے میں نازل ہوئی ہے سب ثقافت کا ہو گیا اور سرکار شکا کے بعد اور مجاہدین غالب آ چکے ہیں مسلمان غالب آ چکے ہیں جب ہم زمینیں میں رہ کر اپنی زمینوں اور سے تعمیر کریں گے اور اپنے تجارتوں کو ٹھیک سے سے کریں گے ارقا خرید ہوا وام کی اللہ کے رابطے میں تم فرض کروی کو جہاد کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کی ہلاکت میں مت ڈالو انصاری رض اللہ عنہ نے بتایا کہ جہاد کو توڑنا اور کے اندر ہو جانا اور ان کے لچروں کے اندر کر جنگ کی بازی لگانا یہ ہلاکت نہیں ہے بلکہ دیہات کر دینا یہ ہلاکت ہے اس لیے آی آیات کو اور پرانے کریم کے احکام کو بہتر استعمال کرو اور پرانے کریم کے آیات کو غلط استعمال نہ کرو میرے محترم ساتھیوں نوجوانوں اور کتاوں کرتے ہیں ہمارے پاس مقدار میں نے آپ کے سامنے مختلف دلائل ذکر کیے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے درائل ہیں لیکن کیونکہ یہ مسجد بھی ہے اس لیے بہت سارے سوالات اور گنجائش کیونکہ نہیں ہے جس سے مجھے مجھے کیا ہے لیکن آپ سے مطمئن رہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اور ہمارے مظاہرین جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی وہ صرف اور صرف کام کی سرکلندی اور اللہ کے عدم اللہ کے قانون کو حاصل کرنے کے لیے شیت یا شہادت ہمارا مقصد ہے ہم हम کام کرنے کے لیے लिए نہیں کرتے ہیں ایک ایک, ہے آپ ایک, ایک سوال ہے اور اس کا جواب میں آپ کے کام کا ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ یہ بہت اہم سوال ہے شاید بیان کے بعد بھی کسی چیزیں پوچھیں گے اس لیے میں ही ہوں کہ بیان کے دوران ہی ذکر کر یہ ہیں کرنا پڑی ہے لیکن آپ لوگ جو مارے جاتے ہیں بچے مارے جاتے ہیں بازار میں لوگ مارے جاتے ہیں اس کا کیا ہے گزارش یہی ہے کہ اعتبار شریعت میں نیت کا ہوتا ہے اور نتیجی کا نہیں ہوتا اور باہر ہے جس کو اس کی نیتوں کو قتل کرنا ہے بال بچوں کو قتل کرنا نہیں ہے قتل کرنا ہی ہے تھوڑا سا آگے بڑھ کر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح اور نہیں ہے بلکہ عام جنہیں بھی اس لیے کہ آپ جس شکایت کو جائیں شکایت نہیں ہے کہ وہ کرے اور غلطی ہو جائے اس میں کوئی نہیں ہے کوئی ضمانت نہیں ہے اس لیے کہ جہاز کے اور ہر بھاؤ کے لیے اور غلطی ہو رہی ہے اس میں اچھی کوائے گا اس لیے کہ تیت کا قانون یہی ہے کہ اگر آپ دو مصیبتوں में مبتلا है तो एक تو آپ کریں گے اگر آپ یہ کہتے عام لوگ مارے جاتے ہیں یہ شریعت میں قبول نہیں ہے اردو کا قانون ہے اپنی ذمے ادا نہیں کر سکتے فرض پورا نہیں کر سکتے اس کام کو کرنا بھی ضروری ہے جیسے وضو کا فرض وضو خواب نہیں پڑھ سکتے وضو کرنا بھی نہیں ہے لیکن نماز کے لیے نماز وضو کے نظر نہیں ہوتی اس لیے نماز کے لیے وضو کرنا بھی نماز بھی فرض میرے مختلف اور صرف تمہارے دلوں،, دلوں میں نہیں رہنا چاہیے الحمد للہ ہم اللہ خداشی کرنے کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں گنو بھرا شہ تمہارے ذاتی گناہوں کو معاف کرا ہمارے السلام الا علیکم اللہ وبرکاتہ